امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو بیماری کی حالت میں دیکھا آپ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کا دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں ہاں ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل فرماتا ہے